محترم بھائیوں قرآن حکیم کی پہلی صورت فاتحہ ہے فاتحہ کا معنی کھولنے والی یعنی اس کے ساتھ قرآن کھول جاتا ہے فاتحہ کا دوسرا نام ہے ام القرآن یا ام الکتاب صلی اللہ علیہ وسلم علیہس بنواتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے اور یہ شفا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن شفا تب ہے جب کوئی جن بھوت ہو نظر لگی ہو تو دم کروا دو بخار ہو تو دوائی لے لو پھر دم نہ کرواؤ ہے نا جبکہ قرآن عموماً اور فاتحہ خصوصاً فزیکل بیماریوں کا بھی علاج کوئی بھی بیماری ہو آپ مریض کے پاس موبائل میں فاتحہ تکرار کے ساتھ لگا دو وہ زندہ ہے ٹھیک ہو جائے سنتا ہے جانور ڈس جائے کوئی سانپ بچھو ڈس جائے اس کا گہر جس میں چلا جائے یہ فزیکل ہے یا جن بھوت ہے سہی بخاری کے سیز ہے ایک آدمی کو سانپ وغیرہ ڈھس گیا ہوا آپ دم کر دیں کہنے لگا ہم نے کھانا مانگا تم لوگوں نے دیا نہیں تو بہرحال ہم تو اجرت لے کر دم کریں گے چالیس بکریاں طے ہوئی تقریباً آٹھ لاکھ روپیہ اور وہ آدمی بالکل بے شدھ پڑا ہوا تھا اس کی کوئی چیز حرکت نہیں کرتی تھی سوائے دل چلتا تھا یا جیسے جیسے پڑ کر بھوک ماری گئی کان نما کا اس کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں اب بازو ہلنے لگے, لگے اب تان ہلنے لگی اب آنے پڑا ہوگا سات دفعہ پڑی کھڑا ہو تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی عامل دم کرے تو فائدہ ہوتا ہے ہمارا دم کا فائدہ نہیں ہوتا یہ بات غلط یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بار نہیں ستر بار سے فائدہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن فائدہ تو قرآن سے ہوتا ہے اور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی فاتحہ ہر رجت میں پڑھنا جز ہے اس کا لازمی ہے پہلی آج میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب ربی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو آپ جب کہتے ہیں کہ کاری صاحب کی کیا خوب آواز ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر تمام تعریف تو اللہ کی ہیں کیا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال تھا وہ کمال تھا آپ ان کی تعریف کرتے ہیں ناد پڑھتے ہیں تو تمام تاریخیں تو اللہ کی ہیں کی کیوں اس لیے کہ ان کی ذات کا خالق بھی اللہ ہے اور ان کی صفات کا خالق بھی اللہ ہے اچھی بلڈنگ خوبصورت بنی ہو تو کیا کہو گے کہ سیمنٹ بڑا اچھا تھا یا ریت بڑی اچھی تھی یہ کہو گے ڈیزائنر بڑا اچھا تھا اچھی کریشن کی تعریف اصل میں کریئٹر کی تعریف ہوتی ہے تو جب نبی کی تعریف کریں گے تو حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تحجد پڑھ رہے ہیں عائشہ صدیقر رضی اللہ فرماتی میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ آپ اپنے رب سے کیا بات کریں آپ کہہ رہے تھے اللہ نے بلسفر دیکھا یا اللہ میں تیری رضامندی کی چادر میں پناہ لیتا ہوں تیری ناراضگی کے خلاف وہ اپنے مواقع تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں بھی تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں لا لاسی انا لئی یا میں تیری تعریف کر نہیں سکتا انت گما حس نہیں تارا الب سے تیری تعریف اتنی ہے جتنی تو اپنی تعریف خود کر لیں میں محمد تیری تعریف نہیں کر سکتا صلی اللہ آپ سے اس کا ایکو ختم ہو سکتا ہے کون جانتا اسپیکر سے ایکو ختم کر دو تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے پوری کائنات میں خالق ایک ہی ہے باقی سب مخلوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق ہے مخلوق ہے مخلوق ہے نا تو خالق کا مخلوق سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے روپ میں پیش کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ اور اس کا رسول کوئی برابر کی ڈال دا۔ حالانکہ ان میں خالق و مخلوق کا فرق ہے ہمارے مقام سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند مقام پر ہیں اور ان سے اوپر کوئی نہیں لیکن ہمارا اور نبی کا فرق اور نبی کا فرق ہے اور نبی اور اللہ کا فرق خالق اور مخلوق کا فرق ہے بہت زیادہ فرق اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل ترین ہیں وہ رب کے شریک نہیں بلکہ مخلوق ہیں تو پھر ان کے بعد آنے والا کون شریک ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عما علی حجویری عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ صرف یہ کون ہوتے ہیں رب کے شریف بننے والے جبکہ ان سب سے اعلیٰ ترین شخصیت اللہ جی مکرو اس لیے تمام تاریخ اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان اور رحیم ہے اللہ اقبال رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے سیکھے ہیں رحمان میں کتنے حرف ہیں چار نہیں لکھنے میں چار آتے ہیں نیم علی بھی ہے پانچ ہوئے دیکھنے میں چار آتے اور رحیم میں کتنے چار تو عربی میں قاعدہ ہے کہ جتنے حرب زیادہ ہوتے ہیں اتنے مانویت زیادہ ہوتے اس لیے رحمان میں مانویت زیادہ گوپال کا زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ رحمان نام صرف رب کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا رحیم بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے دلیل اس کی اللہ فرماتے ہیں بالمنی رحو الرحیم مومنوں پر رحو رحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور ان کو رحو بھی کہا ہے رحیم بھی کہا ہے مخلوق کا نام رحیم ہو سکتا ہے مخلوق کا نام رحیم ہو سکتا ہے خالق کا بھی ہو سکتا ہے جبکہ رحمان صرف خالق کا ہو سکتا ہے مغروب کا بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ جو کہا جاتا ہے یہ مر کر رہمان کیا تھا رحمان ملک بہت بڑا ظلم ہے کہ بندے کو رحمان کہا تھا اللہ تبارک اظہار کے نام دو طرح کے ہیں ایک یعنی صرف رب کا نام ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا ایک ہے تو بندے کا بھی ہو سکتا ہے رب کا بھی ہو سکتا مثلا مسئلہ رعف رحیم سمیع بصیر فضا اللہ بصیر سمیر بصیر بندے کا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا بھی ہو سکتا ہے العزیز بندے کا بھی ہو سکتا ہے اللہ کا بھی ہو سکتا ہے قرآن میں العزیز بندے کے لیے استعمال ہوا اور کون جانتا سورہ یوسف میں عد العزیز اللہ عزیز ہے مگر بندے کے لیے استعمال ہو اور کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ہو سکتے ہیں جیسے الصمد الرحمان الخالف رضاب یہ صرف اللہ کے نام ہو سکتے ہیں بندے کے نہیں ہو سکتے اس لیے بندے کا نام رکھنا جائز نہیں مالک یوم الدین یہ یوم الدین کا مالک ہے مالک تو وہ اس جہان کا بھی ہے مالک تو وہ اس جہان کا بھی ہے مگر یہاں اس نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے, ہے. اما شاہ کرو اما کپور چاہو شکر کرو چاہو کفر کرو اختیار ہے لیکن کفر اور شکر کا نتیجہ ایک نہیں لیکن مرنے کے بعد وہ ایسا مالک ہوگا کہ کوئی پار نہیں مار سکے گا جس کے اولے ہاتھ مارنا ما دیا وہ سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکے گا قدم نہیں ہلا سکے گا چھوٹی سی زبان نہیں ہلا سکے گا وہ آشا دلہ رحمان پر دس منٹ ہم سا فرمایا بات نہیں کرے گا لا ایشو میں پہلے اجازت ملے گی تو بات ہوگی اس لیے مالک میں تین کہا کا نیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں پہلی آیت میں اللہ دالا رب ہے اللہ مالک ہے یہ بیان ہوا دوسری تیسری آیت میں اللہ رحمان اور رحیم ہے یہ ثابت ہوا اور اگلی آیت میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ دراصل توحید کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ جو رب الجلال کی طرف سے عنایات بندے پر ہوتی ہیں نوازشیں ہوتی ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ وہ صرف ایک رب کی طرف سے ہوتی ہیں اور ان میں نوازشیں کرنے میں کوئی اور شریک نہیں ہے سمجھ جائے گی صرف ایک اللہ وہی سب کچھ دیتا ہے اور کوئی نہیں کرتا کائنات کو ہی چلاتا ہے اور کوئی نہیں چلاتا دوسرا لیول توحید کا یہ ہے کہ جب ہر قسم کی نوازشیں وہ کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کا ناول ہم عبادت بھی ایک ہی کی کرتے ہیں بات سمجھا ہے اس کو کہتے ہیں پہلی کو کہتے ہیں تو عید روبیت دوسرے کو کہتے ہیں توحید عید ہی ہے اور تیسری توحید کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذاتی صفات اور کمالات اس میں وہ یکتا ہے اس جیسا کوئی نہیں وہ بہت باریک باتیں سن لیتا ہے جس قدر اس کی سماعت ہے, ہے اس قدر کسی اور کی نہیں ہے وہ ہر چیز کو پرتے کے پیچھے دیکھ لیتا ہے اس کی بصیرت اور بصارت جیسے کسی اور کی بسارت نہیں وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ عزیز ہے وہ عبور ہے وہ علیم ہے وہ علام ہے وہ اعلی و رغیر و شہادہ ہے وہ لذیب ہے وہ خبیر ہے جتنی اس کی صفات ہیں اور جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے یہ تین قسم کی توہیل ہے یہ کس نے بنائی ہے صرف بات کو سمجھنے کے لیے تو پہلی قسم بیان ہوئی ہے الحمد للہ حرف العظر اللہ ساری کائنات کرب ہے سارے رض ہے وہ دست کائرات کو وہی چلاتا ہے اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ توحید جو بنیادی قسم کی ہے یہ توحید مکے مک والے مانتے تھے مکے والے اس کا انکار نہیں کرتے تھے اللہ بار منحر کا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالب کون ہے تو وہ کیا کہتے ہیں لے پور نلڈا وہ کہتے ہیں اللہ کون کہتے ہیں مکے کے مشرق کہتے ہیں دلیل اس کی قرآن میں اچھا ان سے پوچھو وہ بھائی یدر عمر پیرات کو کون چلاتا ہے کہتے تھے اللہ تو اگر توحید رقوبیت ہی کافی ہوتی تو مکے کے مشروب کے نمبر تھے سو سو نمبر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس لیے جو توحید والے لوگ ہیں ان کو نبی کی کیا مرت ہے اللہ پیدا کرتا ہے رزق وہ دیتا ہے اور وہ ہی کائرات کو چلاتا ہے دوسری توحید کہ جب کرتا سب کچھ وہ ہے تو ہمیں بھی صرف ایک الہ کی عبادت کرنی چاہیے اس میں بھی ان کے مطلب بیسک نمبر تو بن جاتے ہیں اس لیے کہ وعدہ ادارہ وہ فی الفل کی طرح مخلسی نہ ہوتی جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے تو ایک راہ کو پکار دیتے کہتے دیکھو اب ہم پانی میں پھنسے ہوئے ہیں نیچے مرتی نہیں ہے بھاگ نہیں سکتے صرف ایک رب کو پکارو وہی وہ کو شکار سکتا ہے فلم جامعہ ادا ہم اللہ ان کو نجات دے دیتا خشکی کی طرف تو شرک کرنے لگ جاتا سمجھ آیا گئی نمبر دو, دو گے ان کو بولو کشتی میں سوار ہو کر ماہر بن جاتے تھے نا باہر آکرش کرتے تھے تو ان میں راگر توہیزے عرو ہوئی کتنے نمبر دو گئے 15 بیس تو بنتے ہی ان کے ہاں نا لیکن اس کے باوجود ان کو گمراہ کرار دیا گیا اور ان کو ان میں ایک نبی کے آنے کی گنجائش پیدا ہوئی یہی وہ توحید ہے کہ سب بابودوں کو چھوڑو ایک بابود کی عبادت کرو جس کی بنیاد پر ان کو مکہ سے نکالا گیا جس کی بنیاد پر بجر ہوئی جس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بادھا مبارک پھوٹا دھات مبارک ٹوٹا ستر سے ہاوا شہید ہوئے عہد میں جس کی بنیاد پر سارے مار کے ہوئے وہ یہ تھی کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ ایک ہی رب کی نادشے ہیں تاریخ عبادت کس صرف اس کی کرنی چاہیے یہ ہمارا کریں اب میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ کون سی توحین ہے پہلی کہ دوسری بولو پہلی اور کوئی پہلی ہے نا اگلی یہ ہے کہ صرف ایک معبود کی عبادت کا یقین اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی کا یقین ہے نا لیکن یہ والی اس کی دعوت نہیں دی جاتی دعوت صرف اس کی دی جاتی ہے جو مکے کے مشرق مانتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ ان سے بھی دور چلا گیا ایک مطلب یہ ہوا کہ جن کو مکے کی مکے کے مشرق والی توحید بھی تک معلوم نہیں اور دوسرا مطلب اس بات میں یہ ہوا کہ اگر یہ دعوت عام ہو جائے اور ساری دنیا کے لوگ اس توحید کو مان لے کہ اندر سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو گیا اندر سے کچھ نہ ہونے کا یقین تو بھی کافی ہے کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں جب تک یہ کہا جائے کہ ایک بابود کی عبادت میں لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لاہور میں میں نے ایک مسجد میں دیکھا بڑا لمبا اس کی پیشانی تھی مسجد کی کوئی ساٹھ ستر فٹ ہوگی اس پر لکھا الا اللہ یہ ترجمہ لکھا اللہ علیہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں صحیح ہے ترجمہ کے چرمے کا ترجمہ ربوبیت والا کیا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں تو بڑے لوگ مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جھگڑا تو یہاں ہے تو یہ دو قسم کی توحیدیں اللہ نے یہاں بیان کی اور تیسری توحید کہ اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں رحمان اور رحیم ہے اور وہ کریم ہے عزیز ہے غفور ہے یہ سلام جو جو صفات میرے مولا میں موجود ہیں ایسی صفات بندوں میں یا کسی محلوق میں نہیں ہے بندہ بھی سمیع بصیر ہے یہ بھی دیکھتا ہے سنتا ہے اللہ بھی سمیع بصیر ہے مگر دونوں کی بات و وصارت میں اتنا فرق ہے جتنا خالی کو فرق ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے ہمارے پاس بھی علم ہے اللہ کے پاس بھی علم ہے ہمارا علم ہمارے لائق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق اور اللہ کا علم اللہ کے لائق برابر نہیں ہے ہمارے اور نبی کے علم اتنا فرق ہے جتنا امتی اور نبی کا فرق ہوتا ہے اور نبی اور اللہ کے اعلم میں اتنا فرقوق میں فرق ہوتا اتنا ہے اور اللہ کے سمجھنا اس سے اس کا تعارف فضل ہوتا ہے اب رحمان رحیم کو لے لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرما ایک مار کا ہوا غنیمتیں تقسیم نہیں ہوئی ابھی لانڈیاں پکڑی گئی غلام پکڑے گئے ایک لانڈی کا بچہ گم ہو گیا وہ بےچاری ماری ماری پھر رہی تلاش کر رہی ہے بڑی مشکل سے اس کو بچہ ملا سینے سے لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی ہو آپ نے دیکھا یہ کتنی پریشان تھی نے دیکھا اس نے بچہ کیسے سینے سے لگا لیا ہے تو اس کو اگر کہا جائے کہ آگ والے تنور میں بچے کو ڈال دو ڈالے گی درکو بھی ڈالے گی تو فرمایا جتنا ترس اس کو اپنے بچے پر آتا ہے جس قدر شفقت اس کو اپنے بچے کے ساتھ ہے میرے رب کو اپنی مخلوق کے ساتھ اس سے بھی زیادہ شفقت اور میں نے ہر دیکھی بیوال دے اللہ اس سے بھی زیادہ رہی میں بندے کے ساتھ تو ایک ایک ساتھ اللہ تعالی کی لے کر اس پر بات کی جائے تو بہت بھی بات ہو جائے گی تین قسم کی توہیدیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں اور یہی تین قسم کی آخری صورت میں بیان کی ہے ادھر ہے یہ تینوں قسمیں وہاں بھی بیان ہیں اس کے بعد بندہ تعریفیں کر رہا ہے اللہ کے سامنے جیسے کوئی بکاری کسی کے گھر کے سامنے تعریفیں کر رہا ہوتا ہے بکاری کسی کی کے درازے پر کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے تعریفیں کرتا ہے نا اور یہ آپ آج تو بڑے سیٹ ہو آپ کے گھر سے کبھی وہ نہیں جاتا ہے نا اور کیسے آئے ہو کیا مانگتے ہو پھر وہ پرستوال پیش کرتا ہے مجھے یہ چاہیے تو یہ بھی بکاری ہاتھ باندھ کر رب کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ ساری تاریخیں دے رہی ہیں یا اللہ تو ہی مالک ہے تو ہی فالک ہے تو کوئی رب ہے کوئی تھوڑی جہان کو پالتا ہے تیرا دیا سب کھاتے اور اس کے عبد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے ہی بندے تیرے ہی غلام ہیں اچھا بندے بھی چاہتے کیا ہو کہتا ہیں بس اے دن سے روزہ بھی سیدھا راستہ دکھا دیں جب آپ سیدھے راستے پر آ جائیں تو اور تمہیں کیا چاہیے ہر چیز سیدھی ہو جائے گی سیدھا راستہ دکھا دے بات ہے اللہ سے کہ وہ راستہ دکھا تورا نبیقین نبیوں صدیقوں شہیدوں کا راستہ دکھا دے ہر نماز کی ہر رقط میں کہتا ہے یا اللہ شہیدوں کا راستہ دکھاتے ہاں اللہ اخبار خطبہ ارشاد فرماتا ہے جہاد کے خلاف وجاہدوں کی مذمت کرتے ہوئے اور نماز پڑھاتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ شہیدوں کا راستہ دکھاتے ایسا اور میرے ایسے بھائیوں جب شہیدوں کا راستہ مانگتے ہو تو پھر اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے نا اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے پھر کہتا ہے یا کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے مگر مطلب ٹیڑھا راستہ مت مطلب مطلب دکھانا حالانکہ یہ بات اس میں موجود ہے جب سیدھا راستہ دکھا دے تو ٹیڑھے سے بچا کے بھی دکھایا نا کیا سمجھے جب آپ کہتے مجھے کالا رنگ دے دو تو, تو مطلب سفید نہیں دینا سیری سی بات اللہ بنواتے نہیں تم مانگو سیدھا راستہ اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ سیدھا کون سا کہتے ہو اور یہ بھی بتاؤ کہ کون کون سا بچنا چاہتے یا اللہ مضبوط آن کا راستہ نہ دکھانا دن پر تیرا ہوا اللہ تعالی سے فوا او بےغد اللہ یہودی اللہ کا غضب لے کر دنیا سے گئے یا اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغلو بارے میں سے مراد یہ ہوتی ہے اور دالین سے مراد عیسائی ہے جو نبی کی کتاب سے ہٹ کر اس سے روشنی ہٹ کے بغیر چلتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے جو جنگل میں روشنی کے بغیر جائے گا گمراہ جائے گا راستہ گم ہو جائے گا اس کا انہوں نے تبدیلیاں کی گمراہ ہو گئے یہ عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا اور نبیوں صدیقوں شہیدوں کا راستہ دکھانا یہ مانا پاتا تو کیا ہم واقعہ کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں اگر بچنا چاہتے ہیں کیا پاگل پن ہے کہ ہاتھ باندھ کر ہر نماز کی ہر رسبت میں کہتا ہے یہ کہ ہدو نسارہ کا راستہ بدیشانہ اور اگر دیکھو اس کی تو یہ ہدو نسارہ والی شکل دیکھو تو یہ ہدو نسارہ اور لباس دیکھو تو اس کا اون والا اور نماز میں اگر کہتا ہے یا ان کا راستہ بدیشانہ پاگل بن ہے اگر ہم سچے ہیں اس دبا میں تو پھر ہمیں بات اپنی اولادوں کا لباس درست کرنا چاہیے اپنی عقل شکل بدلنی چاہیے اگر سارا کی شکل پسند نہیں تو پھر نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین والی شکل بنانی چاہیے اپنا پورا کلچر درست کرنا چاہیے عقیدہ اور عمل درست کرنا چاہیے ورنہ یہ بالکل پاگل پن ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بچوں بیوی بے حیاء چل رہا ہے سارا ہندوؤں کے طریقے پر اور ان کا کہتے ہیں اور نویسوں کا یہ تو بات ہے توتا کیا کرتا ہے توتے کو کہو میں پچڑے سے باہر نہیں نکلوں گا شہدے ہاں کہو اللہ کی قسم میں پنجرے سے باہر نہیں نکلوں گا تو سب کہہ دے گا کھولو گے تو بھاگ جائے گا اس لیے کہ اس کو یہ نہیں پتا میں کیا کہتا اس مسلمان کو نہیں پتا کہ میں کیا کہتا ہوں نماز میں کہتے ہیں ابد نماز کا سلام پھیر کر کہتا ہے سلام ادلام نماز میں کہتا ہے نویوں صدیت شہیدوں کا راستہ دکھا دے نماز پڑھ کر شہداء کی ضمت اور جہاد کے خلاف تقریر کرتا ہے نماز میں کہتا یہ ہو تو نہ سارا جاتا ہے کہ میں اور نماز ختم کرتے ان کے طریقے پر چلتا ہے یہ سوتا ہے ہمیں انسان کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں ہمیں اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنی چاہیے اللہ سبارہ کا سمعنا و عمل करने की तौफीक दे व معنا الى